کیا خواتین مخصوص ایام میں مصنوعی طریقے سے یعنی دوائی کھا کر روزے اور احتکاب کر سکتی ہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے ایک شرعی نظام موجود ہے خواتین کے لیے تو اگر آپ گولی کھا کر اس نظام میں خلل ڈالیں تو میں مسائل بتاتا رہتا ہوں میرا تجربہ یہ ہے کہ سارا نظام پھر خراب ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کے خون پھر کسی وقت بھی آ جائے پھر نہیں روک سکتے آپ ایک نظام ہے جیسے آپ نے احرام باندھا احرام باندھنے کے بعد عورت کو حیض آ گیا تو جب تک اپنی رہائش کا ہوٹل میں ٹھہرے ہیں جب تک کہ بندہ ہو جائے خون اپنی عادت کے مطابق خاتون کی بعض عادت سات دن کی ہوتی کسی کے آٹھ دن کسی کے نو اور دس دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا اگر آ رہا تو دس دن اگر گزر جائیں تو اب وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہوگی اب فوراً حوصل کرنے کے بعد جا کر کے تباہ کر سکتی ہے جب مسائل موجود ہیں تو ہمیں گولی وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے احتکاب کرنے کے لیے تاکہ روزہ نہیں ہوگا تو احتکاب نہیں ہوگا لہذا گولی کھا لی جائے تو یہ بھی طبی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دے ہے یہ تو سمجھ لیجیے اگر کسی خاتون نے گولیاں کھا کر حیض نہیں آیا اور گولیاں کھا لی اس نے وہ اگر ایسی حالت میں کعبے کا طباف کرے گی تو طباع ہو جائے گا کیوں کہ جب تک خون بہار نہیں آئے اس وقت تک حکم نہیں لگایا جائے گا سمجھ گئے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے وجہ یہ کہ اس کے شرعی احکامات موجود ہیں تو کسی مصنوعی طریقے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے